و الرحمن ورحمۃ الحمد اللہ وحمۃ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اور وبرکاتہ میں تو ہمارے صلیس اللہ دار شکل آمد باب و, و حتیثرق چوری کے حد کے بیان میں درخت نمبر ایک ہو گیا تھا دوسرا درخت جو ہے چوری کرنے والا اگر بچہ وغیرہ ہو یا مجنون ہو تو اس کا حکم بیان کریں حرمت ولا ولو سرقا یہ دوسرا درس سرقہ میں سے دوسرا در سے شاید حرمت ولا سرقہ سبھی اور اگر کسی ناول بچے نے چوری کر لیا تو اللہ واجب تعدیب ہو تو واجب ہے اس کو تعدیب کرے یعنی حاکم جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعجبی کر کرے ہلکا ہلکا اس کو سزا دے دے ہاں جی ہیان ڈپ دے تاکہ جو ہے اندھا ایسا غلطی کا شکار نہ ہو اور مجمون اور اگر کوئی پاغل نے کے تخفیف ہو اس کو ڈرائے اس کو ہاں جی اس کو تھوڑا خوف دینا ہے کہ اندازہ غلط کم نہ کہ یہ دو مجمون اور بچے کے بارے میں اہل و الحرف پیشے والے پیشہ والے جیسے درجی ہیں مثلا ہیں یہ لوگ جو ہے الحرف ان امین اللہ ظالمہ اور پیشہ والے جو ہے پیشہ جو ہے جیسے درجے والا ان امین لی ظلمہ اور انہوں نے ظالم لوگوں کے لیے کوئی کام کیا ظالموں کے لیے زجرن اور اس کی طرف سے مجبور ہو کے اس نے ڈانڈا پڑ کے ان سے کام لے لیا اور مونی و منال اجرت اور انہیں اجرت دینے سے روکا نے اجرت نہیں دیا انکار کیا مونی ممال اجرت دینے سے انکار کیا اجرت نہیں دیا اور کام ڈانڈے سے لے لیا ڈانٹ بڑھ کے لے لیا ذرا جان اس کو ڈانٹ کے ہاں جی لے لیا تو پھر کیا کہیں تو انہوں نے اپنی مزدوری جو ہے نکالا سرق انہوں نے چوری کیا اس سے مزدور نے قد تن بھی مقدار اجرت اپنے اجرت کی مقدار کے مطابق کپڑے کا ایک ٹکڑا ایک حصہ بھیجنے جو ایک ٹکڑا بھیجنے چوری کر لیا فسالا کو چیک کرتا دینا ایکتا اس چوری کیا بے مقدار اجرت ان کے اجرت کے کی مطابق کیا مثلا جیسے ایک مزدور ہے اس نے اسے کام لے لیا سیمنٹ کا کام تھا ہاں جی اور کام لے لیا اس کو مزدوری بالکل نہیں دے پھر میں سیمنٹ میں سے چوری کیا یا کوئی اور چیز چوری کیا سریہ میں سے چوری کیا لیکن اتنا چور کے جتنے اس کا اجرت بنتا ہے اور چونکہ وہ اس کو مزدوری کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ڈنڈے سے کام لے رہے ہیں تو اسی میں بہت سارا کو نے چوری کیا کرتا تھا جیسے کہ ہاں مثال کپڑے کے دے ہاں کپڑے کے ایک ٹوگراف یہ مقدار ہیں اپنے اجرت کے مطابق جتنا اجرت بنتا ہے اتنی مقدار کا میں دوسری مثال نے آپ دے ہیں سریے کا کام لیتا ہے مزدور ہے تو انہوں نے اپنے اجرت کے برابر جو ہے سریا چوری کیا یا جسمین میں سے چوری کیا جو اتنے اسجرت کے مطابق کیونکہ اس کو ڈانڈے سے کام نہیں پیسہ کچھ نہیں دے رہے تو اسے شروع میں فلاش تو ان پر کچھ نہیں ان کو کوئی سزا نہیں اس نے اپنا حق لے لیا ولا کا بھی حد شرکت ہے آگے نئے مد فرماتے ہیں حد شرکت میں چوری کے حد میں کوئی فرا نہیں ہے بے نظیر مرد بلون صاحب میں مرد چوری کرے تو بھی ہاتھ کاٹے گا عرت کرے تو بھی ہاتھ کاٹے گا اور بے نرہور والد اور آزاد اور غلام میں بھی کوئی فرا نہیں ہے اس سے پہلے جو حد میں ہاں بے آئی کہ ہاتھ دونوں میں فرق نا تو یہاں بھی فرا نہیں ہے یہاں دونوں کا ہاتھ کاٹ جائے گا مرد اور رد میں فرا اور آزاد اور غلام میں بھی فرا دونوں کا ہاتھ کاٹے گا خو یہ تو جو ہے ماحول جگہوں سے چوری کیا اسلحہ کے بل پر تو بن گیا چوری چھپے جا کے کسی کا سامان اٹھا لیا تو یہ جو ہے جس اور میں چوری کہا جاتا امن ڈاکہ زنی اسلحہ لے کر جو ہے ہاں لوگوں کو راستوں راہ گیروں کو راستہ روکن کر ہاں جی ڈاکہ زنی کر درسے میں اسلحہ لے کر آ کے لوٹ کے لے جائیں تو ایسے ڈاکوں کا کیا حکم ہے اس کا حکم ساتھ ہے امن صارق و وہ چور جو المحارب جو جو ہے محارب اللذیح وہ جہاں وہ لڑنے والا وہ ہیں جی الزی یا جو اسلحہ اٹھا کر یعنی جی جنجو جو جانجو چور جو مسلّہ ہو جی المحارف جانجو الجی جو کہ یہ وہ جو ساری جو محارب ہے جانجو بھی ہے لڑنے والا بھی ہے وہ ایسے ایسے ہاتھ ہے ہاتھ پیسے بول کے الزیحم الصل جو اسلحہ لے کر جنگ جنگ لے کر چوری کرنے والی جنگ جو شخص اور جو ہے اسلحہ لے کر لوگ کے مال لوٹ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں وہ یوحا بھی فرمسلم اور اسلحہ کے بالبتے پر مسلمانوں کو ڈراتے ہیں ہاں جی اور وہ یوق دم و اور چوری کرنے پہ اقدام کرتے ہیں بالمحارب جو ہے اسلحے کے ذریعے سے لڑکر ہاں جی اسلحے کے لڑکے ذریعے سے جو ہے وہ لڑکا جو ہے لوگوں سے مال چھینتے ہیں تو پھر ہی واقعات طریقۂ یا اسی طرح جو ہے راستے بند کر کے لوگوں کا اور ان کو مال چھینتے ہیں تو ایسے ان کو ڈاکو کہا جاتے ہیں سلام آپ اس کو چور نہیں کہیں گے ڈاکو کہیں گے لیکن عربی اور میں دونوں کے لیے اخلاق سے سارے استعمال کیا ہے تو یہاں پر تو اس نے جو ہے طاقتور راستہ اسلحی کی بال بتنے پر راستہ بند کر دیا پھر لوگوں کو لوٹ دیتے ہیں یا جو ہے اسلحی کے بننے پر لوگوں سے مال لوٹتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے وجوال علیہ امام واہد کے حاکم پر امام مسلمانوں کے امام پر حاکم اسلامی پر حکومت پر واضح ہے من اس کو اس غلط کام سے روکنا و دف ہو اور اس کو جو ہے اس میدان سے اس جگہ سے اس کو دفع کرنا ہاں جی اس کو جو ہے اس جگہ سے ہٹانا وہاں سے بگانا اور وہ اس کو جگہ سے بھگانا اس کرنا اس سے کرنا اور ترد ہے کو وہاں بھگانا ہو یا اگر مل جائے تو اس کو پکڑنا اگر مل جائے تو اس کو وہاں سے پکڑنا ولاوہ اب یہ جو اصل ہے کہ بلبتے بلوں کے مال ہوتے ہیں یہ شکل توبہ کریں قبل یوں خاصا پکڑنے سے پہلے حکومت کے امام کے ذریعے سے اس کو پکڑنے سے پہلے توبہ کریں اور جب کہ اس نے وہ قاتل نہ سوچنے کوئی قاتل نفس اس کیا ہے یا کوئی مال لے لیا ہے سب مطابق ہی توبہ کریں باد کے امام کے پکڑنے سے پہلے تو یہاں امام کے لاطیار یجوز امام امام کے جائسِ اللّہ طالبہ بہ ہما یہ کہ اس سے جو ہے یہ دونوں سزا جو ہے اس سے طلب نہ کریں یعنی یہ دونوں طلب نہ کریں اور بہاد میں ان یعنی میں سے ایک سزا طلب نہ کریں چونکہ اس نے توبہ کیا ہے سچا توبہ کیا ان کا نہ توبہ تو اگر ہو اس کو توبہ جد جدی ہو ہاں جی یعنی اور جدی ہو یعنی بالکل سچ مچ اس نے سچا توبہ کیا ہے اور مشروط بن ندم اور ساتھ ہی وہ ندامت بھی ہے وہ نادم بھی ہے مشروطن بن یعنی توبہ جدی کے صبح دین نے تو مشروط بن ندم ہے یعنی وہ جو ہے اور وہ اپنے کیے پر سخت پریشان ہے یعنی کہ اس کی توبہ کی اور وہ اس پر کیے پر پریشان ان کا توبہ کو جدا مشروطن بن میں توبہ جدی ہو اور بشر کی وہاں جانے توبہ جدی ہو اور نادم ہو سخت نادم ہو کہ چپ عالمہ فالہ جو کچھ اس نے کیا ہے جو چوری ڈاکے کا جو سلسلہ کیا تھا اس پہ سخت نادم ہے توبہ بھی کیا ہے اور جو سعد نادم ہے توبہ کریں ولازم اور پکا ارادہ کیا ہے اللہ اللہ یہ فالیہ کی انجام نہیں دیں گے مصرمہ حالہ جیسے اس نے پہلے کیا ہے عبدن کبھی بھی اور وہ عالم اور امام بھی جان لے انفیلا اور سارے اور یہ شخص جان لے یہ توبہ کرنے والا یہ کہ اس کو پھیلو ہو کے یہ غلط کام یہ خلاف شرح کام چوری ڈاکے کا عمل ہاں جی منہ جو ہلاک ہے منہ جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے ہاں دنیا حرت دونوں میں وہ عذاب ہے اس کے عذاب کا سبب ہے فی الحال آخرت میں علم یتب اگر توبہ نہ کرے تو توبہ نہ کرنے کی اس کی ہلاکت کا ثباب ہے تو ایسے صورت میں جو ہے وہ تو اس کا توبہ چونکہ سچا توبہ ہوا ہے شرط پورا وہ توبے کی تو ایسے صورت میں پھر امام کے لے اختیار کے اس کو دونوں سزا نہ دے دیں قتل کا بھی سزا نہ دے دیں اور اس کی مسجد جی قتل کی اس کو قتل کریں اس کی بدلے میں اس سے دیا وغیرہ لے لیں ہاں جی اور اس کے جو ہے دیا دوارا لے لیں اس قاتل نہ کریں دوسرے سزائیں اس کو نہ دے دیں یا جو ہے ان میں سے جو ہے اس کو ہاں جی اور دوسرے سزائیں جو ہے ہاں جی یہاں فرمایا میں تو اس کو پکڑیں اس کو جیل میں قبلہ یوں خزا ہاں جی اس کو پکڑنے سے پہلے توبہ کرنے سے کوئی نفس کا دل کیا مال ملاؤ تو نفس کا الگ سزائے نا اور مال کا الگ سزائے تو ہاں مال کا ہاتھ چار کاٹنا ہے اور پیر یا پیر کرنا اور قاتل کا جان سنبھالنا ہے ساز میں تو یہاں امام دونوں کا سزا مطالبہ نہ کرے یا ایک کا مطالبہ نہ کرے جس کی توبہ جدیت ہونے کی صورت میں ہے ہاں جی تاہم جو ہے اس کے سزا ہاتھ کرنے کی سزا نہیں کریں گے قاتل نہیں کریں گے لیکن اس سے اس کے ساتھ لیں اس کی دیت لے لیں گے اور قاتل مقتول ورثہ کو دیت دے دیں گے اور اس کے جو ہے اور اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے اور مال جو چوری کیا ہے وہ لے کے لوگوں کو دے دیں گے یہ مراد ہے نہ کہ اس کو مکمل طور پر امام معاف کریں کیونکہ یہ حق دوسرے کا ہے نا تو مکمل معاف نہیں کر سکتے حق فرماتے ہیں والا واخل المام قبل توحبہ تھے اور اگر امام نے اس کو پکڑ لیا حکومت نے اس کو پکڑ لیا توبہ کرنے سے پہلے اور اس نے کیا کہ وہ خزمال کوئی مال چوری کر کے ڈھاکہ مار کے لیا ہے لوگوں سے تو پھر کیا کریں گے تو اس نے کسی جان کو نہیں مارا دینی اس نے کوئی مال لیا ہے چوری دائیں اسلحے کے والبوتے پر لوگوں کو دارا ڈھمکا کے تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں تو قاتا یا داولہ چونکہ اس نے ڈھاکہ کیا لہذا اس نے دائیں ہاتھ کو کاٹے گا ورج لہول یسرا اور بائیں کانٹ کو کاٹے پیر کو کاٹے گا ان دو سزا ہے اسلحے کے زور پر لوگوں کو مال چھیننے کا دو سزا ہے دائیں ہاتھ بھی کاٹے گا بائیں پیر بھی کاٹے گا دو سزا پھر وہ ہاسا ماہوم اور ان دونوں کے پھر گرم تیل سے ان کو داغیں گے تاکہ وہ خون بہہ کے ضائع نہ ہو جائے یہ پرانے زمانے کے علاج بتا رہے ہیں ابھی تو اس دور کے علاج کرا دیں گے خون نہ آگے بہہ کے اس کو وہ ہلاک نہ ہو جائے اور ان قطع نفس اور اگر اس نے کسی نفس کو قتل کیا ہے آصلے کے بال بوتوں پر ڈاکہ مارتے ہوئے تو قطع ہو پھر تو اس کو قتل بھی کریں گے سب مسئلہ اس کو سولی پر چڑھا کے رکھے گا وہ لم یا خش مالا لیکن اگر جو ہے اسے کوئی مال نہیں لے غلام یاتون اس کسی نے اس کو قتل بھی نہیں کیا ہے لیکن میدان ہوا سار معخن اور اس کے کسی نے اس کو قتل کرنے سے پہلے مال چھیننے سے پہلے تھا وہ مسلح داقو تھا لیکن اس کو پکڑ لے گرفتار کر لے پکڑ تو اس میں فلی امام پھر امام کے اللہ خیر و اختیار ہیں پھر تعذیر اس کو سزا دینے میں تعذیر کرنے میں یعنی تاجر کے مداوع کو پہلے بتائے امام اپنی سوادیر پہ اس سزا دیتے ہیں اور نہ ہی یا اس کو ملو کرنے میں اور حافظ یا اس کو جیل ڈالنے میں قید کرنے میں اور مار المسلات یا جس میں امام مسلح دیکھیں فی جو سزا دینے میں امام اصلاحات دیکھیں بلا یا جو جو ہیں اور صلب جو ہیں پھانسی پر لٹکا کے رہنا جائز نہیں ہے اس کو قتل کے بعد اکثر من صلاح ایم تین دن سے زیادہ تین دن تک لٹکا کے تاکہ لوگوں کا عورت ہو جائے کہ اس نے مسلح لوگوں پر ڈاکہ لوگوں کو مال چھائے کسی کو مال دے سو اس سے سمیا بغیر پھر چاہے یو نادر اس کو اتار دیں وہی غسل اس کو غسل دیں وہی کا کا فن کریں وہی صلی اللہ اور اس کو نماز پڑھیں وہی دافن اور اس کو دفن کریں کیونکہ یہ مسلمانوں نے سب میں یہ احکامات اس کے ساتھ کریں گے ہاں جی امدع جو ہے دشمن کیوں مقابلے ہاں جی ہمیں دفاع کوئی یہاں پر حملہ کریں دفاع کے بارے میں کن کن سے دفاع کرنا لازم ہے اور ماتا ام دفاع انسان خود سے کوئی آپ پر حملہ کریں تو آپ اپنے دفاع کر سکتے ہیں اپنے آپ سے دفاع کرنے واضح ہے ول اپنی اپنی بیوی سے آہل سے ولا اولاد ہے اپنے اولادوں سے ول محارم اپنے دوسرے تمام رشتہ سے ول مال ہے اپنے مال سے دفاع کوئی آپ کا کو مال چھ نو سے ول مظلوم مسلم اور مسلمان مظلوم کے دفاع کرنا بھی واجب ہے ول بہائی میں اور جانوروں کا جو محترم جانور ہیں و شاعر اللہ اور تمام محلوق اللہ کے معلوقات کے دفاع کرنا کتنا واجب ہے مستع جتنا آپ کے استطاعد میں ہے بے قادری مایاتا جو علہ جتنا جو ہے اس کی دفاع کے لیے ضرورت ہے جتنی دفاع کے لیے ضرورت ہے ہاں جی اسی حساب سے دفاع کرنے واجب ہے تو کبھی بھی مغالبات ایک بات کر کے کبھی شور شروع کریں گے ہاں تو وہ بھاگ جائے گا مثلا تو کبھی کسی بات کے رسے دفاع کریں اور اجتمداد یا لوگوں سے مدد لے کر جو ہے اس سے دفاع کریں اور استقاعت جو ہیں فریاد کے کس لوگوں سے اس کے لیے فریاد رسی کا آپ اشتقاص کریں استغاثہ انہیں لوگوں سے اس کے لیے مدد طلب کرنا ہاں استمداد استمدہ و استمدع خود مدد کریں اور استقاصہ یا لوگوں سے مدد کے لیے حریاد رسی کریں اور مزاروتاً یا اس کو مار کر اور مقاتلتاً یا اس کے ساتھ جو ہی جنگ کر کے ہاں جی یہ سارے جو ہے دفاع کے موقع مل کے لیے سے مختلف صرتیں ہیں فین ل اور آپ کے دفاع کرتے کرتے آپ کا یہ دفاع کامل عمل ہاں جی سبب بنجلاقت دل منفوئی ہاں جی متفو کے قتل کا ثباب بن جائے جس کو جس آپ پر حملہ کر رہے ہیں آپ اپنے دفاع کریں تو آپ آپ اپنے دفاع کریں وہ شکل جو آپ پر حملہ کر اس کو متفوع بولیں گے جس کو آپ دفاع کر رہے ہیں تو آپ دافے وہ متفو ہے جس کو آپ دفاع کر رہے ہیں جس کے ظلم سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو یہ متفو شغذ یہ ظالم شغص جو ہے قتل ہو جائے ہاں جی آپ کے اس معنی پہ تو اللہ میں یضمانی داف ہیں تو دفاع کرنے والے شاذ اس کے خون کا جان کا کسی چیز کے ضامن نہیں ہوگا اس کا خون رائگان چلا جائے گا آگے فرماتے ہیں ولب کاان اور اگر آپ پر حملہ کرنے والی چیز میں نے بہائی میں جانور ہو چار ہاں جانور ہو اول حیوان یا دوسرے جانوروں میں سے ہو ہاں بہائی میں اول حیوان تو باہیم اور حیوان دونوں ایک جانور ہیں لیکن میں بہائم سے مراد جو ہے سواری کے جانور یا جو ہے اور حیوان سے مراد گوشت خور جانور یہ ہو سکتی ہے کیونکہ منع ہے باہیم اور ہیوان دونوں جانور ہی کہ اقسام میں سے ایک جو ہے باہم میں جیسے گھوڑا گدا وغیرہ کی اس جانور اور ہیوان میں جو ہے جیسے گائے بیل وغیرہ اس کے جانور یہ مراد ہو سکتے ہیں قلم یہ سرداف ہو اور آپ اس کو خود سے دیا نہیں کر سکتا علم بالقدل مگر اس کا قتل کیے بغیر وہ خطرناک آپ قتل کے بغیر آپ اس کو خود سے دفاع نہیں کر سکتا تو پھر فلی داف ہے تو اپنی دیہا کرنے والے شاخ کے لیے حق ہے قتل اس کا قتل کرنے والا زمانہ اس کو اس سے کو کوئی زمانہ ہے وہ قاتل ہو گیا ہاں جی بس قاتل ہو گیا آپ کے قدن پہ کوئی اس کا جو خسارہ پورا نہیں کرنا پورا کرنا نہیں پڑے گا وہ انتہی سے لیکن اگر آپ کے لیے اس کو میسر و دفاع کرنے میں بلاصل اس سے آسان طریقے سے یعنی قاتل کے بغیر اگر دفاع کر سکتے ہیں وہ قتل ہو لیکن آپ نے اس کا قاتل کر تو زمین ہے تو پھر آپ زمین ہوگا اس کی قیمت کا ہاں جی تو اس کی قیمت کا زمین ہوگا اس قیمت ان کو دینا پڑے گا جو بازار قیمت تھے۔ اگر میں نے والا ہے انسان اگر دان سے چک کاٹے ہاں جی. کوئی انسان جو ہے آز انسان یاد دوسرے انسان, انسان کے ہاتھ کو اپنے جو ہے دان سے چک کاٹے فن تو جس کے ہاتھ کاٹا اس نے ہاتھ کو کھینچ لیا معذور جس کے ہاتھ کو کاٹا اس نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا یا تو ہاتھ کو مین میں اس کے منہ سے تو زور سے اپنے اپنے زبان سے اپنے دان سے آپ کے ہاتھ کاٹا اور آپ نے ہاتھ کو زور سے کھینچ لیا پہ کھینچا زیادہ ہو میرے اس کے منہ سے دو سے کھینچا تو جس کی نظمیں کیا فا سکا تھا آسنان آزی تو گر گیا ہاں جی اتار کے دان جو دان جو ہے گر گیا آسنان ال آج کارنے والے دان دان سے کاٹنے والے کے دان کئی دان یا ایک دان جو ہے وہ دان گر گیا تو پھر اس کے دان ٹوٹ کے گر گیا تو اللہ یز المازوس تو وہ شاہ جس کے ہاتھ کو دوسرے نے کاٹا ہے اپنے زبان دان سے دانتوں سے اور اس نے ہاتھ کھینچا تو اس کے دان گر گیا تو وہ ضامن نہیں ہے ہاں جس کا جو ہے ہاتھ کاٹا ہے وہ ضامن نہیں ہے حالانکہ اس کے دان گر گیا تو گرنے دو کیونکہ دان کاٹا تو وہ کاٹنے تو نہیں دیں گے نہ ہاتھ کو کاٹنے تو نہیں دیں گے تو ہاتھ کھینچے گا ہاتھ کھینچے گا زور کھینچا تو اس کے دان نکل رہا ہے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہے معذور جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ ضامن نہیں ہے آخر فرماتے ہیں ولا دو آدمی آپاس میں لڑ جھگڑا ہو گیا تو دعویٰ کریں احاد المت دو لڑنے والے آپاس میں دعویٰ کریں ایک دفاع کا دفاع ایک دفاع کا ایک بولے میں کو دفاع کے طور پر مارا ہے لیکن غلام یا وہ دوسرا قابل نہ کریں غلام یا دوسرا قابل نہ کرے بھائی آپ نے دفاع کے طور پر نہیں مارا وہ آپ نے پہلے مجھ پر حملے کے بولیں، حملہ کیا بولیں تو غلام ہی بت تو پھر بھائی یہ شاید کے طور پر مارا تھا یا ویسے لڑائی کیا تھا اب یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا البعین تھی مگر یہ کہ گواہوں کے ذریعے سے دو گواہ اب الیمین یا قسم کے ذریعے تو قسم اور گواہ کے علاوہ جو ہے یہ ایسے ثابت نہیں ہوگا یا قسم دلائے گا حاکم جو ہے یا گواہ لینے پڑے گا کہ یہ واقع دفاع کے طور پر مارا ہے تو الگ حکم ہے ویسے حملہ کر کے مارا ہے تو الخوں کو میں وفا کر فرق ہے لہٰذا دفاع کے طور پر مارا ہے تو وہ دوسرے کو جو بھی نقصان پہنچے گا آپ زامین نہیں ہیں لیکن ویسے لڑائی میں مارا ہے کسی کو نقصان پہنچا تو ضامین ہے لہٰذا اس نے ممکن ہے چلائی کے طور پر دفاع کا دعویٰ کیا ہو ہاں جی یا واقع ان دفاع ہو دوسرا بندہ جو ہے اور ہی کا اللہ لہذا یہاں پر آیا جو ہے یہ دفاع کے طور پر مارا ہے یعنی جان بوجھ کے مارا ہے ہاں لڑائی کرتے ہوئے یہ ثابت ہوگا بینے کے ذریعے سے گواہ کے ذریعے سے ابل یمین قسم کے ذریعے سے تو یہ ہے الحمد یہ یہ سے حد سر کا بھی ختم ہو گیا